یہ ان ویوں میں سے ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی حکمت کی باتیں اور اس سنی والے اللہ ساتھ دوسرا نہ ٹھہرا کے تو جہن میں پے کا جائے گا تانا پاتا دھک کے کھاتا